السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معذد مکرم ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الجامع کا جو آخری باب ہے بابو ذکر گزشتہ ہفتے سے اس باب کی حدیثوں کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے یہ آخری باب ہے باب ذکر و دعا جو امام حافظ ابن حجر نے کتاب و کے اندر بیان کیا ہے ذکر اور دعا کی جہاں عبادات ہیں وہیں عقیدہ بھی ہے اس لیے ان حدیثوں کے ذریعے جہاں ہمیں عبادتوں کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اللہ رب العامین کو یاد کرنے کا طریقہ اور سریقہ اور ادب سیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں عقیدہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور الحمد للہ شیخ محترم تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حدیثوں کی شرح ہمارے سامنے کرتے ہیں چونکہ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں اور نہ کچھ کہتے ہوئے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے معزر مہمان شیخ محترم فضرۃ الشیخ گزارش کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ شیخ کا آغاز فرمائیں الله رب العالمين الشيخ يفعث فرمعي أوروكي الإلمسيان سبكم مستفيد فرمعه عمين وجزاكم الله خير وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفيكم الله ركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 کما قابل احترام قدیرۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ موقر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں ملک المرام سے کتاب الجامع جو اس کا آخری حصہ ہے اس میں آخری باب باب الذکری والدعاء کی احادیث کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے اور اس کا آخیر میں رکھنا اسے کم اہم نہیں بناتا ہے بلکہ ایک اعتبار سے یہ سب سے زیادہ اہم ہے جیسا کہ آگے حدیثیں ہمارے سامنے آئیں گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے تمام اعمال میں سب سے اہم چیز ذکر ہے بلکہ تمام عبادات کی اصل روح اور اصل مقصد بھی ذکر ہے ایک انسان اپنے رب کو یاد کرے اپنے رب کو یاد رکھے اپنے دل سے اپنی زبان سے ایک انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا بنے بلکہ اس کی زندگی بھی دوسروں کو اللہ کی یاد دلانے والی ہو وہ ایسے اعمال کرے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر اس کے اعمان سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو پچھلے درس میں ہم نے حدیث ذکر کی تھی اور یہ حدیث ذکر کی فضیلت کے تعلق سے ہے جو ابن حجر رحم اللہ نے بیان کی ہے کہ ابو رضی اللہ تعن کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی انا ما عبدی ما ذکرنی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے وہ تہرکت بھی شپتا اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ میری یاد کے ساتھ حرکت کرتے رہے اخرجہ ابن ماجا و سح ابن حبان و دقراہ البخاری اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان رحم اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام البخاری نے بھی تعلقاً اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، حافظ ابن حجر شیخ محمد بن صالب بن عقیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَيْتَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَ اللَّهُ أَتَا بِالْحَدِيثِ الَّذِي هُوَ اصح مِنْ هَذَا کاش کے مؤلف حافظ ابن حجر اس سے زیادہ ایک اور صحیح حدیث ہے جو اسی باب میں اسی معنی میں ہے ذکر کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا اور وہ حدیث کون سی ہے تو انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے یہ حدیث قدسی ہے جس میں الفاظ اس کے ہیں اندی بی میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں وہ انما ہوں ادا اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ معیت یاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور مقید ہے مطلق نہیں ہے اور میت ہی خاص میں سے ہے جو وصف کے ساتھ میں ہے فرد کے ساتھ میں نہیں ہے ف ان فی نفس ہی د فی نفس اگر وہ اپنے جی میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں وہ ان درانی فی مل ان ذکرته في ملء خير منهم اور اگر وہ لوگوں کے درمیان لوگوں کی مجلس میں لوگوں کے سامنے میرا تذکرہ کرے میری یاد کرے مجھے یاد کرے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں اس کے, ان کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7405 مسلم میں کتاب ذکر استفار حدیث نمبر دو پر روایت کیا ہے اور راوی ابو ریہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے تو یہ حدیث ہے جو صحیح میں موجود ہے جو اسی معنی میں ہے جو ابن ماجہ کی روایت ہے ابن حبان کی ہے لیکن یہ زیادہ صحیح ہے معنی کے اعتبار سے بھی اس میں زیادہ باتیں ہیں اور صحت کے اعتبار سے یہ بہت ہی اعلی پائل کی حدیث ہے کیونکہ صحیح میں دونوں میں موجود ہے متفق حدیث ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بندہ جب تنہائی میں ذکر کرتا ہے اپنے جی میں ذکر کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے نہیں تو اللہ رب العالمین بھی اپنے جی میں اس یاد کرتا ہے اگر اس کے ذکر میں اقفا ہو تو اللہ کے ہاں بھی اقفا ہوتا ہے اور اگر اس کے ہاں اظہار ہو جیسے ایک انسان مجمع میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و سنا کرے جیسے کوئی خطیب ہو جیسے کوئی معلم ہو یا جیسے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر رہے ہیں اگر ایسا معاملہ ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے بہتر مجمے میں اس کی تعریف کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کی ہم اس کی سنہ بیان کرتا ہے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے ہاں مقام پاتا ہے اور اللہ کی یاد انسان کو اللہ کا ذکر انسان کو قابل ذکر بناتا ہے اللہ کے ذکر کا حق ادا کرنا انسان کو قابل ذکر بناتا ہے تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہانی کہ جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور حدیث کے الفاظ جیسے ہیں کہ تحرکت رقت بھی شفتہ ہو اس کے ہونٹ میری یاد کے ساتھ حرکت کرتے رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر زبان سے کرنا چاہیے اور دوسری حدیث جو صحیح ہے کہ ہم نے دیکھی اس سے معلوم ہوتا کہ دل ہی دل میں بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں جیسے کوئی انسان کائنات میں اللہ رب العالمین کی مخلوقات کو دیکھے ان کی معنویت کو ان کی حکمت کو اور پھر ان سے جو فائدہ انسان کو ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف اس کا دل چلا جائے جیسے سورح عالمان کی آخری آیات میں ہے اور پھر اپنی کمزوریوں کا گناہوں کا احساس اللہ کے احسانات کا احساس آخرت کی فکر پیدا ہو کر اس کے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو اور اس کی زبان سے اللہ کی یاد کے دعا کے استغفار کے اللہ کی پاکیزگی کے کلمات بہنے لگے اگر یہ حالت اس کی ہوتی ہے تو یہ دونوں بھی چیزیں مطلوب ہیں اس لیے کہ صرف زبان انسان کی اللہ کو یاد کرے یہ کمی ہے ایک کوتاہی ہے ہاں اگرچہ یہ بھی خیر ہے کہ انسان کی زبان معاشیت سے بچ کے کم سے کم اللہ کے ذکر میں مشغول ہے لیکن اصل مقصود یہ نہیں ہے یاد کرنا یہ دل ہی سے اصل ہوتا ہے زبان سے تذکرہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے جیسا کہ خود ہم نے جو متفق حدیث ہے اس میں دیکھا کہ اپنے جی میں یاد کرے تو میں بھی اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اگر وہ لوگوں کے درمیان مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو اس سے بہتر مجمع میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو اس سے دینی مجائل اس کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اور اس باب میں اور ایک حدیث آگے آئے گی بھی انشاءاللہ. تو اس حدیث سے ذکر کی زبان سے ذکر کرنے کی فضیلت بھی خصوصی طور پر معلوم ہوتی ہے یہ ہنٹ انسان کے اللہ کی یاد میں حرکت کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر العمل انت فارق رطب من اللہ. امام حافظ ابو نعیم نے انہوں نے اپنی کتاب ہلیت الاولیاء میں اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر تین ہزار دو سو بیاسی پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر العمل سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ فارق الدنیا تو دنیا سے اس حال میں جائے دنیا اس حال میں چھوڑے کہ ولیسا نتبن دکھ رہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو یعنی تو اللہ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے یہ سارے اعمال میں سب سے بہترین امن ہے خصوصاً اگر وہ ذکر لا الہ الا اللہ ہو تو کتنی بڑی بات ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ مامنابدین کال اللہ الہ اللہ فم اما کا اللہ دخل جن جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کی موت ہو جائے تو یہ جنت میں ضرور جائے گا منقانہ آخر کلام ہلا الہ الا اللہ دخل جنت جس کا آخری لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخری وقت میں انسان ذکر کرتے کرتے دنیا سے جائے یہ بہت بڑی بات ہے تو حدیث میں بات ہے کہ خیر العمل دنیا اور بہترین عمل یہ ہے کہ تو دنیا اس حال میں چھوڑے کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنانا چاہیے <تصفيق> <تصفيق> आ, हूं कि सलामकुमत से, जो होस्ट है वो गेस्ट हो गए थे और मैं होस्ट हो गया था इसलिए उनका जो है उनके लिए मुश्किल हो गई थी इसलिए मैंने इसको स्टॉप करके किया तो मैं आजरत चाहता हूँ उसके लिए वहां से हुआ था लेकिन यहां से मुझको वापस से करना पड़ा उसको تو حدیث میں یہ بات ہے کہ خیر العمل کا رتب من ذکر اللہ. کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تو دنیا اس حال میں چھوڑے کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے اسے اس بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور موت تک اللہ کو یاد کرنے والا ہونا چاہیے ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, روایر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان نہ شراسلامی پدکت علیہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول شریع احکام بہت زیادہ ہیں میں عمل کرنے کے اعتبار سے دینی احکام شریعت کے احکام تو بہت زیادہ ہیں تو اخبار بھی شعیم اطشبین اطشب بسو تو کوئی ایک ایسی چیز بتا دیجئے کہ جس کا میں خصوصی طور پر اہتمام کر سکوں کوئی ایک ایسا کام بتائیے اتنے سارے عمال ہیں تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس کو خاص طور سے میں جس کا اہتمام کرتا رہوں کال اللہ کا ذکر آپ نے فرمایا ایسا ہونا چاہیے کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رہے اللہ کی یاد سے تر رہے یعنی مسلسل تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہ ایسا ہونا چاہیے اس میں ہمیشگی دوام اختیار کر لاضاء اللہ نقت بم من ذکر اللہ تیری زبان ہر حال میں ہر وقت عام طور سے مسلسل اللہ کی یاد میں تر رہنی چاہیے اس حدیث کو امام تر ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے صحیح ترغیب حدیث نمبر 1491 اور حدیث صحیح ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی سوچے کہ بھئی اتنا سارا دین پہ عمل تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں لیکن کوئی ایک ایسا عمل ہو جس کا اہتمام میں خصوصی طور پر کروں کیا ہے وہ اللہ کی یاد ہے وہ اللہ کا ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اس لیے کہ ذکر سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ذکر اللہ اکبر و ذکر اللہ اکبر اس کی کئی اعتبار سے اہل علم نے تفسیر کی ہے جس میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر ساری چیزوں میں سب سے بڑھ کر ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. وَلَا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو دنیا, کا کا دنیا میں بہت سارے ہیں سونا, چانبی, ہیر جواہرات اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں خزانے پیسہ لیکن سارے خزانوں میں اگر واقعی ایک انسان خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے اور اس کو خزانہ مل گیا ایسا خوش قسمت بننا چاہتا ہے کیا ہونا چاہیے اس کے پاس کیا چیز چاہیے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے کیا فرمایا قلب شاکر شکر کرنے والا دل ایسا دل جس میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے سلسلے میں استحدار ہو کے دینے والا ہے اور اللہ نے جو بھی دیا تھوڑا زیادہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا ہو کہ میرا تو کوئی استحقاق نہیں تھا میں حقدار تو تھا نہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو عطا کیا میرا کوئی کمال نہیں ہے میں تو لائف بھی نہیں تھا لیکن اللہ نے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا رحم کیا کہ میری کوتاہیوں کے باوجود اتنی ساری نعمتیں مجھ کو ظاہری و باطنی نے کی شکر کرنے والا دل سب سے پہلی چیز اسی لیے شیطان نے کیا کہا تھا والا تاجدید و اکثر شاکرین تو اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا. معلوما کہ شکر بہت اہم چیز ہے اور شیطان کے ذہن میں اس وقت وہی تھا شکر گزار یہ نہیں رہیں گے اور نہیں بناؤں گا ان کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا اور اللہ چاہتا ہے کہ شکر گزار بندہ بنے انا خلق نل انسان ام نطف ان امشاج نب تلی فجا اللہ ہم نے مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے انسان کو پیدا کیا ہے نب ایک حال سے دوسرے حال میں اس کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں فجا اللہ حسم بصیرہ تو پس ماں کے پیٹ سے باہر اس کو ہم نے نکالا تو اس حال میں کہ وہ سننے دیکھنے والا تھا انا ہدعنا سبیلا اما شاہ کے روا اما ہم نے اس کو راہ دکھا دی ہے اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کیجیے یا نا بن کیجئے معلومہ کی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے اور بڑا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار بنے شکر گزاری مقصود ہے تخلیق سے اور سارے دین کا حاصل یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہہ رہے ہیں فلا احب ان اكون عبدا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں تو یہ بہت بڑی چیز ہے قلب شاکر ولسان دل کے بعد کیا دل کے لیے اعلی ترین حالت کیا ہے شکر گزاری زبان کے لیے کیا ہے ذکر چاہے وہ بطور عبادت ہو یا بطور دعوت ہو کوئی یاد کرنے والی زبان تنہائی میں اپنے اللہ سے جڑنے کے بار سے یا لوگوں کے درمیان اللہ سے بندوں اللہ, بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے اعتبار سے تنہائیوں میں ایک اعتبار سے خود اللہ سے جڑنے کے لیے بھی ذکر ہے اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھی ذکر ہے اللہ کا ذکر لوگوں کے سامنے بیان کرنا تو یا ایل مدف عندر اور رب کا فکبر رب کی بڑائی بیان کیجئے لوگوں کے سامنے لوگوں کو معلوم ہو اللہ کیسا ہے اللہ کی شان لوگوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ قلوب اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف مائل ہوں اور اس پر قائم و دائم ہو تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی چیز ہے. صالحہ اور نیک بیوی دیکھیے نیک بیوی کی بھی کیا شان ہے کہ انسان کو دل و زبان ملے ایسی جو دیندار ہو پھر دیندار بیوی ملے یعنی ذاتی اوساف میں سے قلب و زبان کی نعمت اور اس کے بعد خارجی طور پر اس کو دیندار بیوی ہے. یہ کیا ہے تو اے امر دنیا کا وہ تیری دنیا اور دین میں تیرے کام آئے تیری مدد کرے اگر کھانا اس کو کھلا بنا کے کھلا رہی ہے اس کے کپڑے وپڑے دھونا یا جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں تو اس کی ضرورت کے لیے دنیا کے کام اس کے کر رہی ہے اور دین میں بھی اس کی مددگار ہے کہ اگر دینی اعتبار سے اس میں کوئی کمی آتی تو نصیحت کرتی ہے کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے تعاون کرتی ہے صولت نقلا امر دنیا کودین کیا فرمائیں تین چیزوں کے بارے میں کہا کہ خیر و مک تناز لوگ جو خزانے جمع کر رہے ہیں نا ان میں سب سے بہتر خزانہ یہ ہے یا ان خزانوں سے بڑھ کے یہ ہے تو ایک انسان کے پاس شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور صالح بیوی ہو تو یہ دنیا کے خزانوں سے بہتر خزانہ اس کے پاس ہے تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے وہ راکر ذکر کرنے والی زبان تو معلوم ہوا کہ زبان کے لیے خیر یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والی اس سے زبان سے ذکر کرنا معلوم ہوتا ہے یعنی کہ صرف دل ہی میں یاد کریں کہیں اخلاص اخلاص ہے تو ہم کو زبان سے نہیں کرنا چاہیے ریا کاری ہو جائے گی نہیں بلکہ حدیث میں زبان سے بھی ذکر کرنے کی ترقی ہے لیکن وہ نہیں جو اپنی دل سے حق ہو حق ہو آدمی کرے نہیں جو مصنون اذکار ہیں اور جہاں جہر ہے وہاں جہر جہاں سر ہے وہاں سر آپ اذان چپکی چپ کے نہیں دے سکتے آپ سلام ایک دم زبانی زبان دل ہی دل میں نہیں کر سکتے کسی کو آپ کو اظہار کرنا پڑے گا افشل ابھی نکم سلام کو عام کرو اس میں اظہار ہے اذان میں اظہار ہے اعلام اس کے اندر ہے اس میں اعلان ہے لیکن بعض اذکار ایسے ہیں جسے اتحیات آپ پڑھیں گے تو آپ زور سے نہیں پڑھیں گے جہرن نہیں پڑیں گے اس کو سرر پڑھنا پڑے گا سنت یہی ہے سنت یہی ہے لیکن جیسے آپ نماز میں فرض نمازوں میں یا تحجد وغیرہ میں قرت کریں گے افضل یہی کہ جار سے پڑھیں اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی کسی کو آرام خراب ہو لوگوں کا تو پھر سر رن پڑے اور اگر ممکن ہو تو درمیانی آواز میں پڑھیں تو اس میں اظہار ہے اور پھر اگر سر بھی ہے تو اس میں بھی زبان کی حرکت تو ہے اس سے معلوم ہوتا ایسا یعنی عبادات میں ایسا ذکر کرنا جو جیسے نماز وغیرہ میں ہے کہ بس چپکی چپکی دل میں ہی تصور ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تکبیر بھی دل ہی دل میں تصور کر رہا ہے اور زبان حرکت کرنا چاہیے تبھی جا کر وہ قول بنتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے تو یہ حدیث امام الب شعب الایمان میں روایت کی ہے سیر جامع صغیر حدیث نمبر چار ہزار چار سو نو صحیح تو یہ پہلی حدیث ہم نے دیکھی جو ذکر کی فضیلت سے متعلق تھی اور جس میں اللہ کو یاد کرنے کے تعلق سے خاص طور سے زبان اور ہوت حرکت کرے انسان کی ذکر میں اس کا بیان اس میں تھا آئے آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر دو دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں وعن معاد بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ اخْرَجَهُ ابن ابي شيبث والطبراني باسناد حسن ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں کہ معاد ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل عذاب قبر سے اس کو زیادہ نجات نہیں دلا سکتا ہے ذکر سے بڑھ کر ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل ابن آدم کا ایسا نہیں ہے جو اسے قبر کے عذاب سے زیادہ نجات دلانے والا ہو زیادہ نجات دلانے والا ہو اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے اکتبرانی نے اور اس کی صنعت حسن ہے اس کی صنعت حسن ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر قبر کے عذاب سے نجات دلاتا ہے ہر ایک کو قبر میں جانا ہے اور قبر میں سوالات اس سے ہونے والے ہیں پھر یا تو اس کا اچھا حال ہوگا یا تو برا حال ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر سے بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا قبر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا جو بھی منظر بھیانک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھیانک منظر قبر کا اس کے لیے ایک انسان کو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو جابر میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے اور یہ روایت انہوں نے مرفون ذکر کی ہے کہتے ہیں ماں عاملہ انج من الداب من ذکر اللہ کسی بھی آدمی نے کسی بھی انسان نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے جو اللہ کے عذاب سے ذکر سے بھی بڑھ کر نجات دلانے والا ہو قیلا وادی سبیل اللہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ کے کی راہ میں جہاد بھی نہیں یعنی اس سے بھی بڑھ کر ذکر ہے تو کہا کہ ولن جہادی سیفی کا حتیہ کہ ہاں جہاد بھی نہیں ہاں مگر ایسے حال میں بگر بڑھ سکتا ہے عمل تو وہ کہ تو تلوار سے لڑتے لڑتے اتنا لڑے جنگ میں کہ تیری تلوار بھی ٹوٹ جائے حتیہ قطع اس حدیث کو امام تبرانی نے الصغیر میں اور الاوسط میں روایت کیا ہے اور سید ترغیب حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستانوے اور شیخ الابانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیر ہی ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر تمام اعمال قبر سے نجات دلانے والے اعمال میں سب سے بڑھ کر ہے کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے یہاں جہاد سے بھی بڑھ کر ذکر کو بتایا گیا ہے اور ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اب دردی اللہ عنہ کہتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم عند في کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نہ دکھاؤں نہ بتاؤں کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے امال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے وہ ازکا ہند ملی کی اور تمہارے مالک تمہارے بادشاہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے وہ عرصۂ حافظاتی کم اور تمہارے درجات کی رفعت کا سب سے بڑا سبب ہے تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا عمل ہے وہ خیر خیر القم مین انفاقی اور سونا چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے خرچ کرنے سے بڑھ کر ہیں وہ خیر القم انتوقم اور اس سے بھی بڑھ کر ہے اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا دشمن سے سامنا ہو جنگ میں اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردن اڑائے صاحب کا ضرور بتائیے اللہ کے رسول کالا ذکر اللہ تعالی اللہ تعالی کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا اس حدیث کو امام ترمی اب نے اور حاکم نے روایت کیا ہے اور ابود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سیل جام صغیب حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انتیس حدیث صحیح ہے آپ سوچیں کہ کیا کیا باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں کہ ایک انسان یعنی سارے اعمال میں بہترین ایک دوسرا رب العالمین کے نزدیک بادشاہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک جو سارے عالمین کا رب اور بادشاہ ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا اللہ کے ہاں آخرت میں اور سونے چاندی کے صدقے سے بہتر اور دشمن سے مٹ بھڑ ہو جنگ میں جہاد اور اس میں انسان جان دے دے لڑے اور وہ گردن اڑائے یعنی اس کی اس طرح سے جنگ ہو کہ ایسی حالت ہو جائے کہ یہ ان کی گردن اڑائیں یا وہ ان کی گردن اڑائیں گے اس طرح کی جنگ ہو جائے اس میں شریک ہو آدمی ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس میں ان اعمال کی تحقیر نہیں ہے صدقے کی جہاد کی اس میں تحقیر نہیں ہے اور سارے اعمال کی تحقیر اس میں نہیں ہے بتایا گیا ہے کہ یہ ذکر جو ہے سب سے اونچا عمل ہے اس لیے کہ اگر اعمال سے ذکر نکل جائے تو کھوکھلے ہو جاتے ہیں کوئی آدمی بغیر نیت کے عمل کر سکتا ہے اور نیت میں اخلاص کے بغیر عمل قبول ہوتا ہے نہیں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی کوئی بھی نیکی کرے اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو اگر وہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو تو ایسا عمل کیسے اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتا ہے کہ ہر ہر عمل جو کرنے سے پہلے انسان اللہ کو یاد کرے اپنے دل کو مطمئن کرے کہ کس کے لیے کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے دنیا میں تعریف کے لیے ہے مادی مفاد کے لیے ہے شہرت کے لیے عہدے کے لیے کس چیز کے لیے ہے غرض غائد اس کی کیا ہے جہاد ہو صدقات ہو اکثر اس میں ریا کے امکانات ہوتے ہیں اپنی بہادری بتانا لوگوں کے ساتھ یا اپنی سخاوت بتانا لوگوں کے نزدیک کی عبادات میں بھی کہ اپنی بندگی اور اپنی توازو اور اپنی دینداری کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل مقبول نہیں ہے تو معلومہ کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جو عبادات کو عبادات بناتی ہے اور ان کو بڑھاتی ہے اونچا کرتی ہے جب عبادات میں سے یا زندگی میں سے یا دل میں سے انسان کے اللہ کی یاد نکل جائے وہ دل ہلاک ہو جاتا ہے وہ انسان ہلاک ہوتا ہے تو ذکر بہت بڑی چیز ہے اور یہاں یہ جو بتایا گیا کہ عذاب قبر کے عذاب سے بچانے والی چیز بلکہ مطلق عذاب سے بچانے والی چیز ذکر ہے اس لیے کہ اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو عذاب کا حقدار بن جاتا ہے اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو عذاب کا حقدار بن جاتا ہے سبب کے اعتبار سے بھی انجام کے اعتبار سے بھی خود اللہ کو نہ یاد کرنا اللہ کو بھول جانا یہ خود ایک جرم ہے جو سزا کا حقدار بناتا ہے اور اس جرم کے نتیجے میں زندگی میں باقی جرائم پیدا ہوتے ہیں دوسرے گنا زندگی میں آتے ہیں جب اللہ کو بھول جاتا ہے اپنے مالک کو بھول جاتا ہے تو ساری ساری یعنی قباہتیں اور ساری برائیاں زندگی میں آ جاتی ہیں سب کچھ زندگی میں بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس کا انجام جہنم ہے اس اعتبار سے بھی ذکر انسان کو جہنم سے بچاتا ہے اور قبر کے عذاب سے بچاتا ہے جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا کلین اور ان کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے أَنفُسَهُمْ تو انہوں نے اللہ تعالی نے بھی انہیں اپنے بارے میں بھول میں ڈال دیا غفلت میں مبتلا کر دیا اولا اکم الفاصون یہی لوگ فاسق ہیں لاستی اصحاب النار و اصحاب الجن برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے جنت والے اصحاب الجنت ہم الفائزون یاد رکھو جنتی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے جہنمی لوگ نہیں اصل کامیابی جنت میں جانا ہے دنیا میں چیزیں پانا نہیں ہے اصحاب الجنت ہم الفائزون جنت والے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں یعنی جنت میں جا کے ہی کامیاب ہوگا واقعی انسان دنیا کی چیزیں پا کر نہیں صورت الحشر کے آیت نمبر انیس سے بیس ہے اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرما کے ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بتا دیا تو نتیجہ کیا ہو گیا اپنے اعمال کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں غفلت میں مبتلا ہو یہ دنیاوی سزا تھی اللہ. اور پھر نتیجہ کیا ہوا اولا ایک احمل یہی لوگ فاسق ہیں معلوم کہ اللہ کی یاد سے غفلت انسان کو پس کو فجور کی طرف لے جاتی ہے اور فس کو فجور کہاں لے جاتے ہیں اللہ نے اس کے بعد پھر انجام کا ذکر کیا اللہ کو بھولنے کا دنیا انجام فس کو غفلت اپنے بارے میں انجام کے بارے میں اور انجام کے بارے میں غفلت فس کو فجور تک لے جائے گی اور فس کو فجور کہاں لے جائیں گے جہنم میں بھول جانا جہنم میں لے جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بناتا ہے یا اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا المنافقون والمنافقات بعضهم ببعض منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں یا مرون معروفی وینا یا مرونری وین ہُونا معروفی وقبون ادی ہوں یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں بھلائیوں سے روکتے ہیں منافق الٹا کرتے ہیں برائیوں کا یا مرون ابل منخری وینمعروفی وہ اقب نہ عیدیہ <عَيْدِيَهُم> ہوں اور بھلائیوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں نہ اللہ پر نسیہ اللہ کو انہوں نے بلایا اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا عربی زبان میں نسیا کا جو لفظ ہے وہ تاراکہ کے معنیٰ میں بھی آتا ہے اور اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اللہ کسی کو بولتا نہیں وہ مکان رب کا نسیہ اس معنی میں نہیں بھولتا ہے کیونکہ نسیہ کے کئی معنی ہوتے ہیں ایک معنی بھولنے کے بھی ہوتے ہیں کہ چیز علم سے نکل جائے تو اللہ کے لیے یہ تو نہیں ہے لیکن دوسرا معنی نسیا کا ہے چھوڑ دینا انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا بھلا دیا اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا ان کے حال پر چھوڑ دیا ان کی حفاظت ان کی رعایت نہیں اب محروم ہو گئے اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ان کے حال پر جیسے اللہ نے فرمایا ما اللہ جہاں مڑایا اس کو وہی موڑ دیں گے اس کے حال پر چھوڑ دیا اللہ نے اس کو تو نس اللہ نسی اللہ کو انہوں نے بھلا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پھر وہی آیا دیکھئے منافقین ہی تو ہیں جو فاسق ہیں علماء کہ اللہ کو بھلا دیا اور اس کے بعد فوراً ذکر کیا ہو رہا ہے فسق و کا اللہ کی یاد دلوں سے نکل جاتی ہے تو زندگی میں گناہ آتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے پھر گناہوں کے بعد کا کیا بتایا اللہ قَوَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ و خالدین فیحٰ اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ نے پکا فیصلہ کیا ان کو بتا دیا ہے وعدہ کر دیا ان سے کیا المنافقین والمنافقات منافق مردوں سے بھی منافق عورتوں سے بھی اور کفار سے بھی جو کفر میں پڑے ہوئے انکاری ہیں کہا کس چیز کا وعدہ کیا ہے نار جہنم جہنم کی عاد کہ اللہ ان کو داخل کرے گا اس میں کہا خالدین فیحہ اور اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ حسبو اور یہی ان کا ٹھکانہ ہے یہی ان کے لائق ہے اللہ اور اللہ نے ان پر لانت کر رکھی ہے وہ اللہ مقیم اور ان کے اوپر ایک ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ ادائے مقائم رہے گا نکل نہیں پائیں گے اس سے کبھی ختم نہیں ہوگا باقی رہنے والا عذاب ان کے لیے ہے سور توبہ ایپ نمبر سڑسٹھ اڑسٹھ ہم نے کی ترتیب دیکھی اللہ کو بلایا اس کے بعد کیا ہوا فاسق اور پھر جہن تو معلوم یہ ہوا ذکر اگر آئے گا کس کو پجور سے حفاظت ہوگی اور کس کو پجور سے گناہوں سے حفاظت ہوگی جہنم سے حفاظت ہوگی اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوگی کیونکہ اللہ کا عذاب دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے قبر میں بھی ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ذکر کے بارے میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ذکر اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے اور اللہ کو بھولنا اللہ کے عذاب کا حقدار انسان کو بناتا ہے انجام کے اعتبار سے یا اسی طرح سے اور ایک دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ومن اعرض عن ذکری فإن له جو ہماری یاد سے کرتا ہے یا ذکری سے مراد اللہ کی نصیحت ہے. قرآن اللہ کی طرف سے جو یاد دہانی آئی ہے صاد جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں خصوصاً قرآن جو اللہ کی نصیحت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے یا اسی طرح سے سیرے سے اللہ کو ہی بھول گیا کیونکہ قرآن بھی تو اللہ کو یاد دلاتا ہے قرآن میں بھی تو اللہ کی یاد دہانی اللہ سے جوڑنے کے لیے تو قرآن آیا ہے تو اللہ کو ہی بھولا دیا اس نے اور اللہ کی نصیحت کو, بھولا دیا اللہ کی باتوں کو سب کو بھلا دیا وہ امن آر ادان بکھری معا تو اس کے لیے دنیا میں ایک تنگ زندگی ہے اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی بصلف نے حدیثوں کے ذمن میں کہا کہ یہاں یعنی فعین الہمائن شتم ون کا سے مراد یہ کہ قبر کے اندر اس کے لیے اضاف ہوگا قبر میں اس کے لیے تنگی وہ نہ شروع ہوئی قیامت ہی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے فعین الہمائن شتم ون کا میں اس کو قبر کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ اس کے کی لیے دنیا میں بھی تنگی ہوگی اللہ بکر اللہ قلوب کے برخلاف ایک انسان جب ذکر چھوڑ دے تو دنوں کا اطمینان چھین لیا جائے گا اس کے لیے تنگی ہوگی قلوب میں دل اس کا تنگ تنگ ہوگا ہر اعتبار سے اس کے لیے تنگی ہوگی فعن لَهُ اس کو مطلق اللہ نے ذکر کیا ہے جو دوسرے کے منافی نہیں ہے قبر کے منافی نہیں ہے حجر کے منافی نہیں ہے فإن لَهُ لہو میں اس کے لیے تنگ زندگی ہے وہ نہ شروع ہوئی اور اس کے لیے اسے ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے اے میرے رب ت نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا میں میںینا تھا مجھے کیوں اندھا بنایا حشر میں اندھا کیوں قَالَ كَذَالِك. اللہ فرمائے گا ایسے ہی اتت کا آیا تا تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں فن سیتہ نے انہیں بھلا دیا ت نے نشانیوں کو آیات کو بھلا دیا فن سی طا وہ کدا اسی طرح سے آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا یعنی عذاب میں یعنی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا اللہ اس کو بھلا دے گا وہ پکارے گا لیکن اس کی پکار سنی نہیں جائے گی اور ابا نہ اب سرنا و سمینا نہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی وہ قدرا لکھا نجزیمنفا و لم یو میں بھی آیا رب میں اسی طرح سے ہم بدلہ دیت ہیں اس کو جو حدیں پار کر جائیں اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے آخرت اشد و ابقا اور آخرت عذاب سب سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے دنیا کی تکلیفوں سے بڑھ کے شدید ہے اور یہاں کی تکلیفیں ختم بھی ہو جاتی ہیں وہ ختم ہونے والا نہیں ہے صورتحال آیت نمبر 124 سے لے کے 127 تک آپ پڑیے یعنی جو انسان اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت قرآن یا اسی طرح سے اللہ کی آیات سے اعراض کرے اللہ کو بلا دے اللہ کی نصیحت کو بھلا دے ایسا انسان قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ کی یاد کا ترک کرنا اللہ کی نصیحت کو نظر انداز کرنا اللہ تعالیٰ کو بھلاوے میں ڈال دینا یہ انسان کے لیے بہت بڑا جرم ہے اور اس کو مجرم بناتا ہے نہ صرف یہ کہ جاتی ہی جرم ہے بلکہ زندگی میں دوسرے جرائم دوسرے گناہوں کے دروازے کھولتا ہے اور آخرت میں پھر وہ جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور حدیث ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث نمبر دو تھی حدیث نمبر تین بھی ہم دیکھ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور ویسے تو بہت تفصیل اس میں علماء نے کی ہے لیکن ہم اختصار کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ان احادیث کے معنی ہم سمجھیں تو پوری بات کا حدیث نمبر دو کی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا مطلق اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے خصوصی طور پر وہ قبر کے عذاب سے بھی حفاظت ہے کیونکہ قبر جہن یعنی آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے عثمان ابنفان رضی اللہ عنہ قبر پر کھڑے ہو کے خبر ہوتے لوگوں نے پوچھا آپ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے اور قبر کے تذکرے سے یا قبر کا معاملہ آ جائے سامنے تو اس سے روتے ہیں تو کہا کہ میں یعنی قبر آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے جو اس میں نجات پا جائے اس کے لیے آخری مرحلے آسان ہے اور جو اس میں پکڑا جائے اس میں ناکام ہو جائے آخرت کے مرحلے آ, آگے کے مرحلے اس کے لیے اور بھی زیادہ اشد ہیں تو یہ بات بتاتی ہے کہ قبر کی خصوصیت کیوں اس لیے کہ یہاں بچ جائے گا تو آگے بھی بچے گا لہذا کوئی آدمی اگر یعنی دنیا میں اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے تبھی تو وہ بول پائے گا مربک کا جواب کیا ہے دنیا میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتا تھا دنیا میں اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا تھا بھلا کر زندگی گزارا اپنے رب کو اور وہاں یاد آئے گا اس کو کہ تیرا رب کون ہے پہلا سوال ہی تو وہی ہوگا کہ تیرا رب کون اس کا جواب کیا دے گا جو اپنے رب کو دنیا میں یاد رکھتا تھا ربنا ربنا رب بنا عرب ذکر کرتا تھا اللہ کو خوب یاد کرتا تھا جتنے اذکار حدیثوں میں آئے ہیں ان کا اہتمام کرتا تھا قبر میں کیسے اپنے رب کو نہیں پہچان پائے گا کیسے بھولے گا اپنے رب کو لہذا جو آدمی چاہتا ہے کہ قبر میں اللہ کو یاد رکھے وہ دنیا میں بھی اللہ کو یاد رکھے اس کے لمحات اللہ کی یاد سے مزین معطر ہونے چاہیے تنہائی ہوں یا اسی طرح سے یعنی لوگوں کے درمیان ہو تو اللہ کو یاد کرنے والا ہونا چاہیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں, مجھ کو آگے حدیث آئے گی کہ نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سات لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک شخص کون ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر اللہ خالین ففادت عینہ بخاری مسلم حدیث موجود ہے کہ ان سات لوگوں میں سے جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا میں عرش کا ذکر بعض میں نہیں ہے تو اسے اللہ والا سایہ نصیب ہوگا تو یہ کون ہوگا اس میں ایک آدمی وہ ہوگا ذکر اللہ خالی ففادت کہ وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں نم ہو جائیں اشک بار ہو جائے رو پڑے وہ اپنے, اپنے اپنی کوتائیوں کو یاد کر کے اللہ کی رحمت اور اس کے احسانات کو یاد کر کے اپنے انجام کے بارے میں خوف سے اللہ کی محبت میں اس سے یعنی قربت کی چاہت کے طور پر شوق میں تو یہ جو چیز ہے کہ ایک انسان یعنی اپنے مصائب اللہ کے سامنے ذکر کر کے اور اللہ تعالی سے یعنی اچھے گمان کے ساتھ دعا کرتے ہوئے آہزاری کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے مانگتے ہوئے کتنی حالتیں ہیں تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اپنے جذبات اللہ کے سامنے زمین پر بچھا دے اونڈیل دے کہ اللہ میرا یہ حال ہے انما و بسی و حضنی میں اپنے دکھ اور اپنی تکلیف کا شکوہ اللہ یہ جو حالت ہے تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا رو پڑنا یہ انسان کو عرش کا سایہ دیتا ہے اس کے ذریعے سے انسان قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو کے اللہ کا دیا ہوا سایہ پاتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے تیسری جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی ہے اور اس میں مجالی سے ذکر کی قضیلت ہے ہم نے تنہائی کا دیکھا زبان سے یاد کرنا یا قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا دیکھا اب ہم دیکھیں گے کہ مجلس میں اللہ کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ الا حفت بہم الملائکہ غشیتم الرحم و ذکر اللہ منائندہ اخرجہ مسلم ابو رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ کے رسول صلی اللہ علیہ مجلسن جب بھی کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں ید قرون اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ حق پت بھی تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں و غش یتم اور اللہ کے رحمت رحمت انہیں جھانپ لیتی ہے وزر اللہ من منڈا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان میں ان کا تذکرہ ان کا ذکر خیر کرتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے ابن حجر الحمہ اللہ نے بالمانہ روایت یہاں پر ذکر کی ہے صحیح مسلم کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یکردمن لا ق اردو الفاظ ہیں اس طرح سے کیا الفاظ ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے کی قید نہیں ہے بطور تمفیل عموماً لوگ بیٹھتے ہیں مجلسوں میں تو اگر کھڑے ہو کر یاد کریں تو بھی اس میں آئے گا لاقم ید کرون اللہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا تو ہوتا کیا ہے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں گھیر لیتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں وہ غشیتر رحم رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور وہ نز الم نز ان پر سکینت نازل ہوتی ہے آگے ہم دیکھیں گے کیا ہے وزراک رحم اللہ حفیح منہندہ اور اللہ اپنے پاس موجود جو بھی ہیں ان میں ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرے بندے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ذکر خیر اللہ کے ہاں جو دوسرے بندے ہیں ان کے درمیان کرتا ہے اما مسلم نے کتاب و ذکر ابلی استخبار میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 2000 سات سو پر یہ روایت موجود ہے یہاں پر چار باتیں دینی مجالس کی فویلت میں ذکر ہوئی ہیں چار باتیں دینی جب کچھ لوگ چاہے وہ گھر میں ہوں اللہ کے گھر میں ہوں اپنے گھر میں ہوں بازار میں ہوں کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہوں کسی جگہ کی قید نہیں ہے بس کہا کہ بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں اللہ کے احسانات کو بیان کرتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیانات کرتے ہیں اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے نمبر ایک سب سے پہلے تو ہی کہا کہ حفت حملا ایک فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں ملا علیقاری نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے ائی احافت بھی الملاء اللہدین یا طوفون پھر تو رقی یا کچھ فرشتے اللہ کی طرف سے طے آگے دِس آئے گی جو راستوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ذکر کی مجلس مل جائے تو ہم وہاں چلے جائیں اللہ نے اسی کام کے لیے ان کو مقرر کیا ہے کہ وہ جہاں بھی دیکھیں کہاں ہیں ذکر کی مجلس کون لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں جیسے کہیں ان کو ملتے ہیں فوراً جا کے اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں تو یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں تو ان کو گھیر لیتے ہیں دوسری بات یا رحمت انہیں جھانپ لیتی ہے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ غطتهم اللہ الخاص بدا کیرین اللہ کفیرن ودا کی رات کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد و عورت جب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ رحمت الہیہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے ان کو ڈھانپ لیتی ہے جو خصوصی رحمت ہے ورنہ آپ دیکھیے اللہ کی رحمت تو سبھی کے لیے ہے کوئی آدمی ہے جو دوسرے کام کر رہا ہے بلکہ کفار بھی جو ہیں ان کو بھی اللہ کی رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ملتا ہے بارش کا برسنا ہواؤں کا چلنا رزق کا ملنا صحت کا ملنا آفیت کا ملنا اللہ کی رحمت کی وجہ سے نہیں تو اور کیا ہے ان کا استحقاق ہے ان کو وہ حقدار ہیں اس کے نہیں لیکن اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے ہم حقدار ہیں نہیں اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک خصوصی رحمت اللہ کی ہے جو ان کے ساتھ ذکر کی گئی باقی لوگوں کے ساتھ نہیں جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ رحمت خصوصی رحمت ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں تو اس مجلس پر اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے تین وہ نظر تعلیم ان پر سکینت نازل ہوتی ہے علی القاری کہتے ہیں ملا علی القاری کہتے ہیں سکین اللہ کی طرف سے ایک اطمینان اور وقار ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتا ہے ایک دم سکون محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ تتما ان غلوب اللہ بکر اللہ تتما ان قروب وہ بندے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے اور خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے دل کو اطمینان اور سکون دے ہے تم جس کو آپ کہتے ہیں یعنی اطمینان دل کو سکون ہو ایک دم یہ جو سکون ہے پیسوں میں نہیں ہے موبائل فون میں نہیں ہے انٹرٹینمنٹ میں نہیں ہے کھانے پینے حلم گلا جو بھی کرتے ہیں نہیں ہے اس کے اندر گھوم پھر کے واپس وہی ہے ندامت محرومی کھوکھلاپن لیکن اللہ سے جڑنے میں ایک سکون ہوتا ہے انسان اپنے انجام کے بارے میں اطمینان ہوتا ہے میں اپنے رب سے جڑا ہوں اللہ کا اللہ کی یاد اللہ سے حسن زن اللہ کی محبت اللہ کی شکر گزاری اللہ پر اعتماد اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے وہ اللہ سے قرب کی لذت پاتا ہے یہ لذت کہیں اور نہیں ملتی کہیں اور نہیں ملے گی تو کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ جو لوگ ہیں جب اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے ان کو ایک خصوصی سکون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دینی مجالس میں محسوس کیا بھی جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بہت سارے لوگ تو یوں ان کو اونگ ان ان آنے لگتی بعض اوقات بعض مگر یہ بھی وہی ہے کیونکہ بیٹھے ہوئے ان کو باہر دیکھو کتنے بے چین بے چین رہتے ہیں یہاں کے بیٹھے مسجد میں اللہ کے گھر میں آگے دین کی بات سن رہے تھوڑا سکون محسوس ہوتا ہے ورنہ بے چینی ان کی ان کے دلوں کو جنگلی جانوروں کی طرح چیر پھاڑ کرتی رہتی ہے لیکن جب دینی مجالس میں آدمی آتا ہے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے تو کہا کہ اللہ ابر قلوب صورت نمبر اٹھائیس اور نمبر چار اللہ تعالیٰ جو اپنے پاس اللہ کے پاس ہیں ان کے درمیان ان کا ذکر کرتا ہے کون علم کا فرشت ہے مقرر فرشت ہے جو اللہ کے مقرب ہیں ان فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ان کی شان بیان کرتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وَمَنْ عِندَهُ لَا عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور جو اللہ کے ہاں ہیں فرشتے تو اللہ کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے اور ولا یس اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑتے نہیں ہے بعض نے کہا کہ تھکتے نہیں ہیں سب لا اللہ اور رات دن اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں اور کبھی اس کو ترک نہیں کرتے ہیں خطرہ چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے گھمنڈ نہیں کرتے اور اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ذکر اس کی پات کی بیان کرتے ہیں ہر حال میں کبھی انقطا میں نہیں ہوتا ہے سورت الانبیاء آیت نمبر انیس بیس اس کے مختلف اقوال علماء تقسیم ذکر کی اس کا وقت نہیں ہے امام البغی قرطبی ہے وغیرہ نے ذکر کیا اس کو کہ اللہ عمون وغیرہ وغیرہ الفاظ کیے ہیں تکتے نہیں ہیں چھوڑتے نہیں ہیں ابن کثیر الحمد اللہ فرماتے ہیں من کون ہے من کہتے ہیں یعنی الملائکہ کا اللہ کے ہاں کون فرشتے اللہ کے ہاں فرشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے بعض علماء نے ایک نقطہ یہاں ذکر کیا کہ اس میں امبیا بھی داخل ہیں اور رفیق اللہ رب العالمین فرشتے براج کی رات میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ کہاں تھے سارے نبی آسمانوں میں تھے تو اس میں جو ہے یعنی فرشتوں کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی داخل ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہیں یہ فرشتے اور انبیاء دونوں اس میں شامل ہیں کیوں آگے آئے گا اس میں ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے کہتے ہیں کہ خرج معاویت علی حلقت فی المسجد معاویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لوگوں کا ایک حلقہ بیٹھا ہوا تھا لوگ دائرے کی طرح بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس پہنچے فقال ما اجلسکم کہا کیوں بیٹھے ہو قال جلسنا نذکر اللہ بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں قال آللہ ما اجلسکم اللہ ذات کہا کیا قسم کھا کے کہ اللہ کی قسم تم واقعی اسی لیے اس کے کوئی چیز, کسی چیز نے ہم کو نہیں بیٹھنے پر یہاں پہ مجبور کیا اللہ کے ذکر ہی نے ہم کو یہاں بٹھایا ہے ام اما لم تو تو نے کہا کہ دیکھو میں نے اس لیے نہیں کہا کہ قسم کیا واقعی اللہ کی قسم تم یہاں پر اللہ کے بغیر کے لیے بیٹھے ہو اس لیے نہیں پوچھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی بھی. کہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے مقابلے میں یعنی تم اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جس کے مقابلے میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منزلت میں زیادہ قریب ہوں یا تم سے کم حدیث بیان کرنے والے ہو تم کو نہیں معلوم ایسا نہیں ہے وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجۂ میں صحابی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ایک حلقے پر سے گزرے تو کالماج رسکم آپ نے بھی ایسے ہی پوچھا کیوں بیٹھے ہو کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم بیٹھے ہو کالس نان انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہم بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور آگے کہا کہ ونحمد ونحمده ما حدانا اسلام اور اللہ نے جو ہم کو اسلام کی ہدایت دی اس پر اللہ اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں ومن نبی علئی اور اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا اسلام دے کر اور بھی نعمتیں دی کہ کیا واقعی اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو قال والله ما اجلسنا الا ذاك صحابہ نے کہا اللہ کی قسم واقعی اس کے سوا کوئی سبب نہیں ہے قال اما اني لم استحلفكم تهمه لكم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کہی کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس لیے نہیں قسم دے کر پوچھ رہا ہوں کہ میں تم پر تہمت لگاتا ہوں جھوٹ کی کہ بغیر قسم کے سج بولو گے ہی نہیں ایسا نہیں ہے ولکنہ اتانی لیکن بات یہ ہے کہ جبریل میرے پاس آئے اتانی جبریل فا اخبارنی اور مجھے انہوں نے بتایا ان اللہ, عز و جل الملائکہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے مباہات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے یعنی مباحت کر رہا ہے یوبا ہی الملائکہ تو امام مسلم نے اس کو کتاب و ذکر ادوا و تبتی والے استقبال میں ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر دو ہزار سات سو ایک میرے بندے یعنی اللہ کو یاد کرنے والے بندے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی حمد و صلاح کر رہے ہیں اللہ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ فرشتوں کے سامنے ذکر کر کے ان پر فخر کر رہا ہے فخر کا لفظ یہاں بولا جا سکتا ہے نہیں ایک الگ بات ہے کیونکہ اردو میں دوسرا کوئی لفظ مباحت کے لیے آپ کو سمجھ میں نہیں یہ میرے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کو جتا رہا ہے تو یہ جو چیز ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اور بیٹھ کر یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے اللہ کے دین کی بات کی جائے دین اسلام ہو جو کہ مانوی نعمت ہے جو عظیم شاد نعمت ہے یا اسی طرح سے مادی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ اگر کیا جائے تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی یاد میں شمار ہوتی ہیں تو دینی مجالس جتنی ہوتی ہیں مساجد میں بیٹھتے ہیں لوگ آج دیکھیے بہت سارے لوگ مجلسوں میں جاتے نہیں ہم گھر میں بیٹھ کے سنیں گے مجلس میں جانا چاہیے بیٹھنا چاہیے وہاں پر یہ ساری چیزیں فرشتوں کا مجلس کو گھیرنا اسی طرح سے سکینت کا نازل ہونا اللہ کا فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرنا اور ان پر یعنی رحمت کا اللہ کی ڈھانپ لینا ان کو یہ کیسے نصیب ہوگا جب تک کہ وہ مسجد میں جا کے بیٹھیں گے نہیں آج لوگ باہر گپ شپ کرنے میں کتنا وقت گزارتے ہیں گھروں کے اندر فضولیات میں کتنا وقت گزارتے ہیں لیکن دینی مجالس میں جانے کے لیے کتراتے ہیں اور اگر بولنے والا ہمیشہ ایک ہی ہو مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہیں بیان کر رہے ہیں وہی وہ ہے ارے یہ تو وہی وہ ہے ٹاپک کیا ہے توحید ہے وہی ہے تو بہت سنا ہے اس کو ماں باپ کے حقوق توحید اور یہ اور وہ تو ب نماز بار بار وہی وہ سنتے ہیں بس بس ہو گیا کھانے میں کبھی نہیں بولتے ایسا کتنے سال سے کھا رہا ہوں اب بس بس ہو گیا ابھی کھانا چھوڑ دیا میں نے جب تھی کھانا نہیں چھوڑا جو جسم کی غذا ہے روح کی غذا ہے موٹا تازہ کر رہا ہے اور روح کو بھوکا مار رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ تیرے دل میں بے چینی ہے سکون نہیں ہے سب ہے سب کچھ ہے تیرے پاس تیرے پاس سکون چین نہیں کہاں سے لائے کسی دوائی کی دکان پر جاب بس دل کے سکون کی دوا دو ملے گا نہیں ملتا بڑی سے بڑی فیکٹری میں جا کے بولو ایک لیٹر سکون دو اتنا کلو اتنے بوری بھر کے سکون دے دو پوری فیملی کے لیے ملے گا نہیں ملے گا سونا چاندی دے کے بھی نہیں ملے گا سکون کہاں ملتا ہے اللہ کی یاد میں چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے دینی مجالس میں ہو اس لیے آنا چاہیے آنا چاہیے یہ ہماری ایمان کی تازگی کے لیے بہت ضروری ہے اللہ وسلّی رحم اللہ فرماتے ہیں دل مجالس وہ فبیل اجتماع میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کی مجالس کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور ذکر کرنے والوں کی کتنی فضیلت ہے اور اسی طرح سے ذکر کی مجالس کی کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر کرنے والا ذکر کی مجالس اور ذکر کے لیے جمع ہونا کتنی بڑی قبیلت اس کی ہے تو یاد رکھیں جہاں بھی دینی مجالس ہوتی ہیں جو قرآن اور سنت کی بنیاد پر سلف کے منہج کے مطابق صحیح عقیدے اور صحیح منہج والوں کی جو دینی مجالس ہوتی ہیں چاہے عالم بہت زیادہ انٹرنیشنل نہ ہو مسجد کے مولوی صاحب ہیں جا کے بیٹھیے اس کی ضرورت نہیں آپ کی ہے اپنی ضرورت سمجھ کے جائیے ہم کوئی احساس نہیں کر رہے دینی مجالس میں آ رہے ہیں گنتی بڑھا کے ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں وہ مجلس ہم پر احسان ہے اور بولنے والا ہم پر احسان کر رہا ہے کہ موقع دے رہا ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں دو جملے ڈھنگ کے ہم نہیں بول سکتے ہیں تو جو بھی ہمارے جو بھی ہمارے یعنی استاد ہیں جو بھی ہمارے علماء ہیں جو بھی ہمارے واعزین ہیں جو قرآن و سنت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں جانا چاہیے اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے تو یہ یہ بہت بڑی بات ہے اس میں ہم کو حاضر ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجالس کو جنت کے باغ کرا دیا ہے جنت کے باغ انس میں مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بری الجنت پرتاؤ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو خوب فائدہ اٹھاؤ یعنی غذا حاصل کرو معلوماتی ہیں خوب چرو میں اشارہ اس طرف کی یہ ہیں وہ جسم کی غذا ہیں یہ روح کی غذا ہیں اذا مردتم پوچھا اللہ میاں صاحبہ جنت کے باغات کیا ہیں حلق ذکر, ذکر کے حلقے بیٹھ کے جو لوگ اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ذکر کے حلقات جو ہیں یہ جنت کے باغ ہیں چاہے پھر وہ قرآن کے حفظ کے ہوں چاہے وہ تجوید کے ہوں چاہے وہ پھر قرآن کی تفسیر کے ہوں چاہے وہ فقہ کے ہوں چاہے وہ عقیدے کے ہوں جو کہ اصل ہے دین میں چاہے وہ اخلاق اور تزکیہ نفس کے حلقے ہوں یا بیٹھ کر بس یوں ہی بات کر رہے ہوں لیکن اخلاق کے ساتھ آداب کے ساتھ دینی مجالس ہوں اللہ کے دین کی بات اس میں آپس میں گپ شپ ہو رہی ہو یہ بھی یہ بھی کیا ہے ان میں حاضر ہونا چاہیے اور خوب چرو کا مطلب اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ خوب غذا اپنی حاصل کرو امام دی نے اس کو روایت کیا ہے یہ ترغیب حدیث نمبر 1511 اور یہ حسن لغیر یہ حدیث اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَا مِن قَوْمِ اِجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهِ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْحَ جب بھی کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس جمع ہونے میں ان کا مقصد سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہیں ہوتا اللہ کے چہرے کے سوائے اور کو من تو ایک پکارنے والا آسمان میں پکارتا ہے اٹھو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی اس حال میں تم اس مجلس سے اٹھو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی کد بلت سیا کم حسنا اور آگے تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیئے گئے دو چیزیں قوموں قوم. اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری برائیاں بھلائیوں سے بدل دی گئی تو اس حدیث کو امام احمد نے ابویالہ نے بزار نے اور تبرانی نے روایت کیا ہے سو ترغیب حدیث نمبر 1504 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لے ہی ہے آخری حدیث کہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک لمبی حدیث ہے میں حدیث بیان کر دیتا ہوں تو ان کافی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ أَهْلَ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ وہ راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں فیدا و جدوق منت اللہ تنا جب بھی کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں انہیں مل جاتے ہیں فوراً ایک دوسرے کو آواز دے کے بلاتے ہیں الى حاجتكم. او جلدی تمہاری حاجت یہاں ہے کالا فیاما دنیا اس کی تشریح یہاں ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں تو انہیں, انہیں وہ لوگ بالکل گھیر لیتے ہیں فیاح فون بے اجنی حتی اپنے پروں سے اس طرح سے بالکل ڈھانپ لیتے ہیں دنیا آسمان دنیا تک ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر, اوپر ایک چلے جاتے ہیں کالا فیص الم ان کا رب ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے وہ اعلیٰ ہوں کیونکہ ان سے زیادہ جانتا ہے ماں یقول و میرے بندے جو جمع ہو کے ذکر کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کالو یقول یوسب نکا وہ یوکبرو وہ فرشتے کہتے اللہ وہ لوگ تیری پاکی بیان کر رہے تھے تصویر تیری تقبیر کر رہے تھے بڑائی بیان کر رہے تھے تیری حمد کر رہے تھے الحمد کہہ رہے تھے اور وہ یوم تیری مج تیری بزرگی بیان کر رہے تھے یعنی بزرگی کا مطلب بڑھاپا نہیں ہمارے بزرگ بڑھاپے کو بولتے ہیں بوڑھے کو تمجید کا مطلب ہوتا ہے تیری عظمت کو ہر اعتبار سے تیری بڑھائی کو بڑائی کو بیان کر رہے تھے ہر چیز میں اللہ اعلیٰ ہے جو ایک عمومی صفت ہے کوئی خاص بات اس میں یعنی کسی خاص پہلو سے نہیں ہر اعتبار سے اللہ کے لیے عظمتی عظمت ہے بڑائی ہے تو تیری تمجید کر رہے تھے کالا فیقول اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کالا فیقول اللہ فرشتے کہتے نہیں اللہ انہوں نے دیکھا تو نہیں تجھ کو کالا كَيْفَ او نہیں اگر مجھے دیکھتے تو کیا ہوتا قَالَ لَوْ کا کان اشد لَكَ عبادا اللہ اگر دیکھ لیتے نا تجھ کو اور زیادہ خوب خوب عبادت تیری کرتے وہ اشد تمجید و تحمیدن اور تیری تمجید و تحمید تیری بزرگی اور تیری حمد خوب خوب کرتے بہت زیادہ کرتے وہ اکثر اللہ کا اور تیری پاکیزگی خوب بیان کرنے والے ہو جاتے ہیں کال یقول فماس اللہ پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے مطلوب ان کا کیا ہے مقصود کیا ہے سوال ان کا کیا ہے ڈیمانڈ کیا تھی کال یس القل جن بس وہ تجھ سے جنت چاہتے تھے کیوں جمع ہوئے جنت یقول اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے. قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ <رَعَوحا> اللہ پوچھتا اگر, دیکھ <حِرسًا> اگر دیکھ لیتے ابھی جتنی ہرس سے, سے زیادہ ہرسن میں ہو جاتی جنت کی وہ اشد طلب میں اور زیادہ شدت اختیار کرتے فی اور رغبتا اور ان کی رغبت چاہت جنت کی اور بڑھ جاتی کالا فام یادون <يَتَعْبُدُون> اللہ پوچھتا ہے وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے کس چیز سے بھاگ کے جمع ہوئے کس چیز سے بچنا چاہتے وہ لوگ یقولا من النار فرشتے کہتے جہنم سے جہنم سے بچنا چاہتے تھے تعاون کر رہے تھے کالا یقول وہ <عوحا> اللہ پوچھتا ہے جہنم کو دیکھا ہے کالا یقول اللہ ولہ یا رب بیمار اوہا فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب ابھی انہوں نے جہنم کو دیکھا تو ہے نہیں کالا یقول فقی فلور اوہا اگر دیکھتے تو کیا ہوتا یقول اوہا کانو اشد اگر دیکھ لیتے تو جہنم سے بہت شدت سے بھاگتے و اشد اللہ مقافن اور ان کا خوف جہنم کا اور بھی بڑھ جاتا کالا فقول <فَأُشْحِدُكُم> اللہ ان سے کہتا فرشتوں سے <الْمَلَائِكَة> میں تم کو گواہ بناتا ہوں فلان اللہ ایک فرشتہ کہتا, ہے، فلانٌ اِنَّمَا <لِحَادَ> ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا بس کسی کام سے آ گیا تھا اور بیٹھ گیا تھا مجھے میں آنے میں مقصد اس کا درس میں حاضری ذکر کے لیے بیٹھنا نہیں تھا قران کے حلقے میں بس ایسی آیا دیکھا کوئی ڈھونڈنا تھا کہ سرر لینا تھا یا کچھ اور تھا آیا دیکھا اچھا بیٹھے ہیں کہ چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں مقصد آنے میں اس مجلس میں حاضری نہیں تھا آ گیا لیکن بیٹھ گیا تو ایسا آدمی تھا فیہم فلانو لیس منہم انما جا علی حاجه کسی کام سے آیا تھا وہ بیٹھ گیا اللہ تعالی فرماتا ہے ہم الجلس لا یشقى بهم جلیسهم یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو ذکر کرنے والے ہیں یہ ایسے ساتھی ہیں ایسے جلیس ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا اس کی بھی مغفرت ہوگئی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اس کی بھی مغفرت امام البخاری نے کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 6408 امام مسلم نے کتاب الکر ادوائے و تعبتی حدیث نمبر 2689 پر اس کو روایت کیا ہے 2689 اور الفاظ بخاری کے ہیں مسلم کے الفاظ میں ہیں فیقول <خطا> فرشتہ کہتے اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا بہت خطا کار بندہ بہت گناہگار بندہ بندہ ان نما مرا بس گزر رہا تھا دیکھا یہاں پر لوگ بیٹھے دین کی بات کر رہے ہیں آ کے بیٹھ گیا کالا فیقول ولا ہوگا میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی سو یہ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا کتنی بڑی فضیلت ہے دینی مجالس کیماشوں میں لگے ہوئے ہیں گھنٹہ بھر موبائل پر ویڈیو گیم کھیلنا ٹک ٹاک سے لے کے یوٹیوب فیس بک سے لے کے ہمارے پاس وقت کی کمی اس کے لیے نہیں ہے لیکن دینی مجالس کا جیسی نام ہے کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا بہانے ہم لوگوں سے بنا سکتے ہیں لیکن بل انسان و اعلی نفس ہی بصیرا ول انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے خود جانتا ہے اپنے حال کو سب سے اچھی طرح سے چاہے کتنی ہی ایکسکیوز کیوں نہ پیش کرتے ہیں تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ بہانے بنانے کی بجائے جانے کے بہانے بنائے جانے کے بہانے نہیں جانے کے نہیں نہیں آنے کے لیے نہیں آنے کے لیے بہانہ بنائے دوستوں سے بہانا بنا کے پہنچے مجلس میں نہیں بھائی کو جانا ہے بس نہیں رک سکتا میں چھوڑ کے پہنچے وہاں پر اس دور میں اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہمارے دل کھنڈر بن جائیں گے بلکہ اس سے بھی بھی بھیانک اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جو حدیث میں نے ذکر کی ہے یہ بھی صحیح مسلم ہی کی ہے اخیر میں جو حصہ بیان کیا اور حدیث نمبر دو ہزار سو نواسی پر یہ حدیث موجود ہے مختلف ترک میں سے ایک تاریخ یہ ہے اللہ دینی مجالس میں حاوی اور اللہ کو یاد کرنے کے یعنی تعلق سے ہم لوگوں کو آ, فکر مند بنائیں اور دینی دروس میں دینی مجالس میں حاضر ہونے والا ہم کو بنائیں یہ بھی نہیں کہ رسمی طور پر اینڈ میں آ جائیں چہرہ دکھانے کے لیے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ بھائی آیا تو صحیح نام نہیں جیسے آدمی دوسری جگہ جاتا ہے ولیموں میں تو جلدی پہنچ جاتا ہے آ? کہ پہلی صف میں بیٹھ کے کھا لوں میں لیکن دینی مجالس میں اخیر میں آئے گا ایک دم. ختم ہونے پہلے کہ بس نام لکھا لیا تو اور بات ہے لیکن آدمی واقعی سوچے کہ میں پہلے پہنچوں تاکہ پوری بات سننے کو ملے اور پورا فائدہ مجھ کو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیقہ فرمائیں اگلے دو ہفتے جو ہے پروگرام کی جا رہے ہیں ہندوستان کی وقت مطابق پروگرام سات بجے شروع ہوگا اور آٹھ بجے تک چلے گا اور سعودی کی وقت مطابق پروگرام ساڑھے چار کو شروع ہوگا اور ساڑھے پانچ ختم ہوگا السلام علیکم اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ